اس ایت کریمہ میں جس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ جب تم اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو مسجد میں تو اس وقت اپنی بیگم سے ہم بصری نہ کرو صحبت نہ کرو جمع نہ کرو میرے بھائیو اس ایت کریمہ میں اعتکاف کا ذکر ہے اور یہی اعتکاف آج ہمارا موضوع ہے اعتقاف عربی زبان کا لفظ ہے اور اعتقاف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے لیے جم کر بیٹھ جانا اور اعتقاف مسلمانوں کے ہاں اس عبادت کو کہا جاتا ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان چند دنوں کے لیے اللہ کے کسی گھر میں عبادت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر کے بیٹھ جائے یہ اتقاف بہت عظیم عبادت ہے نبی علیہ و وسلام کی سنت ہے اور کچھ لوگوں نے اس کے فضائل میں کچھ من گرد روایات بھی ذکر کی ہیں لیکن چونکہ وہ من گرت ہیں اس لیے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے مثلا ایک روایت جسے امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب شعاب ایمان اور امام طبرانی نے اپنی کتاب المحجم الکبیر میں جگہ دی ہے بقول اس روایت کے کہ فرمایا نبی علیہ السلاۃ وسلام نے جو رمضان میں دس دن اعتکاف کرے اسے ایسے ثواب ملے گا کہ جیسے اس نے اللہ کی راہ میں دو حج کیے ہوں اور دو عمرے کیے ہوں لیکن یہ روایت من ہے اس قابل نہیں ہے کہ اسے نبی علیہ السلاط والسلام کی طرف منسوب کیا جائے ایسے ہی امام دلمی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں ایک روایت لے کر آئے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ السلاط والسلام نے کہ جو رمضان میں اعتکاف کرے اس کے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ روایت بھی ضعیف ہے اسے بھی نبی علیہ السلّت و السلام کی طرح منسوب کرنا درست نہیں ہے جائز نہیں ہے اعتکاف شریعت سے ثابت ہے اس لحاظ سے بھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اپنا گھر کعبہ شریف بنانے کا حکم دیا تھا تو اللہ نے کہا تھا یہ بناؤ کن کے لیے للہ ان لوگوں کے لیے جو یہاں پہ آ کے اعتکاف کیا کریں گے رکو اور سعدے کیا کریں گے تو اس سے پتا چلا کہ احتکاف وہ عبادت ہے جو شریعت میں ثابت ہے شریعت اس کی اجازت دیتی ہے شریعت اس کی رغبت دیتی ہے اور خود نبی علیہ السلاۃ وسلام نے بقول جناب ابو ہریرا کے ہر سال اعتکاب کیا ہے اور جس سال آپ فوت ہوئے ہیں اس سال آپ نے بیس دن احتکاب کیا ہے اس سے پہلے کتنے دن انتقاب کرتے تھے دس دن جس سال فوت ہوئے ہیں اس سال آپ نے بیس دن احتکاب کیا ہے اور سب سے بہتر اعتکاف وہ ہے جو رمضان کے مہینے میں ہو اور جو رمضان کے مہینے کے آخری دس دنوں میں ہو ام المؤمنین جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلاۃ رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف بیٹھتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فوت کر لیا تو جب تک اللہ نے آپ کو فوت نہیں کیا اس وقت تک آپ رمضان کے آخری دس دنوں میں اتقاف بیٹھتے رہے اس لیے اتکاف بیٹھنے کے لیے سب سے بہتر دن کون سے ہوئے میرے بھائیوں رمضان کے مہینے کے آخری دس دن اور اس روایت میں آپ نے سنا ہوگا کہ جناب ایشا نبی علیم کے فوت ہونے کا ذکر کر رہی ہیں ایسے ہی میرے بھائیوں بخاری شریف کے الفاظ ہیں جناب عیشا کہتی ہیں حتٰ تو اللہ عزل کہ آپ فوت ہونے تک اعتکاف بیٹھتے رہے جناب عیشہ یہ عقیدہ بتا رہی ہیں کہ نبی علیہ السلط اسلام فوت ہوئے ہیں موت نے کسی کو بھی معاف نہیں کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلو نفس انداعقت الموت کے موت کا ذائقہ ہر نفس نے چکھنا ہے امبیا کرام ہوں یا اولیاء اللہ ہوں سب باری باری آئے اپنا اپنا ٹیم پورا کر کے فوت ہوتے رہے سوائے ایک جناب عیسی علیہ السلاط کے وہ بھی ایک دن فوت ہو جائیں گے خدر علیہ سلاط اسلام زندہ ہیں کہ فوت ہو چکے ہیں جی فوت ہو چکے ہیں اور یہ نام نہاد کہانیاں بیان کی جاتی ہیں کہ جی وہ زندہ ہیں انہوں نے آب حیات پیا ہے ان کے اوپر کبھی موت نہیں ہوگی وہ ہمارے بزرگوں کو حج میں ملتے ہیں مکہ میں ملتے ہیں عرفات میں ملتے ہیں مینا میں ملتے ہیں مزلفہ میں ملتے ہیں سب فضول باتیں ہیں شریت اسلامی کے خلاف یہ باتیں ہیں ایسے لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مجھے خضر علیہ السلام ملے ہیں اگر دعویٰ کرنے والا واقعی سچا ہے تو پھر جو اسے ملا ہے وہ شیطان ہے خدر علیہ السلاط والسلام نہیں ہے اور یا پھر یہ دعوی کرنے والا خود ہی جھوٹ بول رہا ہے نبی علیہ السلاط وسلام سمیت جو بھی لوگ آئے فوت ہوئے صرف ایک عیسا علیہ السلاط کے بارے میں ہمیں شریعت نے بتایا ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ بھی ایک دن زمین پہ اتریں گے اور بالآخر وہ بھی فوت ہو جائیں گے تو نبی علیہ السلاۃ والسلام فوت ہوئے اور یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ فوت ہوئے اس میں آپ کی کوئی توہین نہیں ہے کوئی گساخی نہیں ہے ہمارے کئی دوست انہوں نے خود ہی یہ نظریہ بنا لیا کہ اگر ہم نے یہ مان لیا کہ آپ فوت ہو گئے ہیں تو یہ آپ کی توہین ہوگی پہلے قانون بنایا خود ہی بیٹھ کر پھر جو اب یہ لفظ بولیں اس کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ اس نے توہین کی ہے نہیں کوئی توہین نہیں ہے اللہ تعالی نے آپ کی موت کا کا کے فوت ہونے کا ذکر قرآن میں کیا ہے ان کا جناب عائشہ سمیت آپ کی بیویا اچرا مبشرہ آپ کے قریبی ترین صحابہ کرام بار بار آپ کے فوت ہونے کا ذکر کرتے ہیں اگر فوت ہونا کوئی توہین ہوتا تو کبھی بھی صحابہ کرام کے لفظ آپ کے اوپر استعمال نہ کرتے تو بہرحال جناب ایشہ کے ان الفاظ سے جہاں عقیدہ معلوم ہو رہا ہے وہاں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ سب سے بہتر دن اعتقاف بیٹھنے کے لیے رمضان کے آخری دس دن ہیں احتکاف واجب نہیں ہے اعتقاف فرض نہیں ہے اعتقاف بیٹھنا لازمی نہیں ہے اعتکاف نبی علی السلاۃ کی سنت ہے ہاں اعتکاف اس وقت واجب ہوگا جب کوئی خود ہی منت مان لے کہ میرا یہ کام ہوا تو میں احتکاف بیٹھوں گا اگر کسی نے منت مان لی ہے تو پھر اس کے اوپر واجب ہے کہ اپنی منت کو نظر کو پورا کرے چنانچے امام بخاری رحمہ اللہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کس سے روایت ہو رہی میرے بھائی جی لگتا ہے کہ میں ہوں اور تین چار آدمی ہیں باقی اپنے اپنے خیالات میں کھوئے ہوئے ہیں میں پھر ایک دفعہ اپنی بات دہراتا ہوں کہ امام بخاری رحم اللہ روایت کرتے ہیں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی انو سے وہ کہتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں زمانہ کفر میں منت مانی تھی کہ میں مشد حرام میں ایک رات اعتکاف بیٹھوں گا یہ منت کس نے مانی تھی کس زمانے میں تو اس سے کیا پتا چلا کہ مکہ کے کافر اللہ کے اوپر ایمان رکھتے تھے کہ نہیں رکھتے تھے اور اس زمانے میں بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے اور کہاں کرتے تھے مشدح حرام میں پھر بھی وہ کافر کے کافر تھے مشرق کے مشرق تھے اور ہم قبر والے کو مشکل کشا سمجھیں حاجت روا سمجھیں شفا دینے والا سمجھیں بیٹا دینے والا سمجھیں قبر کو سجدہ کریں اسے رکو کریں اس کا طواف کریں اور ہم پھر بھی مسلمان کے مسلمان ٹھہرے کیوں بھائی نبی علیہ السلاط کے نبی بننے سے پہلے مشد حرام کا رکھوالی کون تھا مشد حرام کے منتظم کون تھے بتائیے میرے بھائیوں کون تھے اہل مکہ انہوں نے یہ گھر اپنی حلال کی کمائی سے بنایا آپ کے آنے سے پہلے لوگ حاج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے کرتے تھے منا جاتے تھے مزلفہ جاتے تھے اس سب کے باوجود وہ کافر کے کافر اور ہم سب کچھ کر لیں پھر بھی مسلمان کے مسلمان نہیں میرے بھائی خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنا پڑے گا اگر کوئی کلما پڑھتا ہے اور کلما پڑھ کے کلما کے معنی کی خلاف ورزی کرتا ہے شرک کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے اس سے وہ اہل مکہ بہتر ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑا دھوکہ نہیں دیا ان کو معلوم تھا کلما پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے نفع و نقصان کے مالک صرف ایک اللہ کو سمجھنا ہے اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں رہے گی اس لیے انہوں نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے واحدہ ان عجاب یہ بھی عجیب آدمی ہے جو کہتا ہے کہ سب معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک معبود کو مان لو کتنی عجیب بات کرتا ہے تو انہوں نے اس وجہ سے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا دھوکہ نہیں دیا اور ہم نے کہا کہ کلما بھی پڑھیں گے کلمے کا ورد بھی کریں گے لا اجتماعی طور پہ اس کا ذکر بھی کریں گے اور اس کی تردید عملی طور پہ اجتماعی طور پہ کریں گے قبر والے سے بیٹا مانگیں گے قبر والے کو مشکل کشا سمجھیں گے میرے بھائیو یہ توحید کے منافی ہے اگر توحید اس کا نام ہے کہ آپ اللہ کی بھی عبادت کریں اور دوسروں کی بھی کر لیں تو پھر اہل مکہ سے بڑا توحیدی کوئی نہیں ہے جناب عمر فاروق کی یہی حدیث سامنے رکھیں بخاری شہ میں آئی ہے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام میں نے مسلمان ہونے سے پہلے منت مانی تھی کہ مسجد حرام میں ایک رات اتقاف بیٹھوں گا مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ میں یہ عبادت کروں کہ نہ کروں اس میں بھی میرے لیے آپ کے لیے سبق ہے کہ عبادت اللہ کی اور عبادت کرنے سے پہلے اس کی منظوری لینا ہوگی کس سے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی منظوری کے بغیر جو عبادت کی جائے وہ عبادت عبادت نہیں ہے جس عبادت کے اوپر آپ کی سٹیمپ نہیں لگی جس عبادت کے کرنے کے بارے میں آپ نے تعلیمات نہیں دیں جو عبادت آپ کے زمانے اقدس میں نہیں ہوئی وہ عبادت بعد میں عبادت نہیں بن سکتی بقول امام مالک رحمہ اللہ کے کہ جو چیز آپ کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی جناب عمر فاروق نے منت کس کے لیے مانی تھی کس کے لیے مانی تھی اللہ کے لیے پوری کہاں کرنی تھی مشد حرام میں اس سب کے باوجود نبی علی اسلات وسلام سے منظوری لے رہے ہیں کہ کیا میں یہ منت پوری کروں کہ نہ کروں آپ نے فرمایا اوفی بن نزلے کا عمر اپنی اس منت کو پورا کرو چنانچہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک رات کے لیے مشد حرام میں اعتقاف بیٹھے تو اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کسی نے اعتکاف بیٹھنے کی منت مانی ہو تو پھر اس کے اوپر احتکاف واجب ہو جاتا ہے ورنہ اعتکاف واجب نہیں بلکہ سنت ہے اعتقاف کہاں بیٹھیں کیا گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کوئی بھی مرد اپنے گھر میں اعتقاف نہیں بیٹھ سکتا لیکن جب عورتوں کا معاملہ آتا ہے تو کئی لوگ ایسے ہیں کئی علماء ایسے ہیں جو عورتوں کو گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں کیا عورتوں کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا درست ہے کیا ایسا اعتقاف شریعت کے مطابق ہے نہیں میرے بھائی معذ کے ساتھ میرے الفاظ بالکل صاف ہیں صاف انداز میں کہوں گا کہ عورت کا گھر میں اعتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے چاہے آپ کو یہ فتوا دینے والے علماء کرام کثیر ہوں یا قلیل ہوں آپ کہیں گے کیوں تو میری گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط والسلام مدینہ میں آ کے مسلسل اعتکاف بیٹھتے رہے کیا کبھی آپ نے احتکاف اپنے گھر میں کیا جی نہیں اگر گھر میں اعتکاف بیٹھنا درست ہوتا تو آپ مردوں کے لیے بھی نبی تھے عورتوں کے لیے بھی نبی تھے ایک دفعہ گھر میں اعتکاف بیٹھ جاتے تاکہ یہ ثابت ہو جاتا کہ اگرچہ افضل احتکاف مسجد میں ہے لیکن گھر میں بھی اعتقاف ہو سکتا ہے لیکن آپ ہمیشہ اعتقاف کہاں بیٹھتے رہے مسجد میں دوسرے نمبر پہ آپ کی بیویاں المؤمنین، وہ بھی اتکاف بیٹھتی رہیں بخاری مسلم کی احادیث اس بات کے اوپر شاہد ہیں لیکن ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی اپنے گھر میں اتکاف نہیں بیٹھی آپ کی ساری بیویاں جب بھی اتکاف بیٹھی ہیں مسجد میں اتکاف بیٹھی جبکہ ان کا گھر مسجد سے قریب تھا یا دور تھا قریب تھا نبی علی السلاۃ وسلام امت کو یہ بتاتے ہیں کہ عورت کی نماز کہاں افضل ہے جی گھر میں لیکن اعتقاف کی باری آئی آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ مسجد میں احتکاف بیٹھ رہی ہیں جہاں مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے اگر احتکاف گھر میں درست ہوتا تو آپ اپنی بیویوں سے کہتے میری بیویوں پردے کا معاملہ ہے گھر میں اعتکاف بیٹھ جاؤ مسجد میں مردوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے یہاں تمہارا اعتکاف بیٹھنا مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ گھر میں اتکاف بیٹھنا درست نہیں تھا اس لیے آپ نے کبھی بھی اپنی بیویوں سے یا دیگر مسلمان عورتوں سے یہ نہیں کہا کہ گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہو تیسے نمبر پہ نبی علی اسلام کی بیویاں آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی اتکاف بیٹھتی رہیں اور وہ بھی اتقاف مسجد میں ہوتا رہا گھر میں نہیں ہوتا تھا چوتھے نمبر پہ بخاری شیف کی حدیث ہے کہ نبی علیم کی بیویوں میں سے ایک بیوی ایسی تھی جنہیں استحادا کا خون آتا تھا کون سا خون آتا تھا میرے بھائیوں جی استحادا کا حید اور استحادہ ایک ہی چیز ہے نا فرق ہے بھائی کہتے ہیں فرق ہے کیا فرق ہے استحادا کا خون میرے بھائیو بیماری ہے یہ خون جب آتا ہے تو اس عورت کے گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں اس کا علاج کراتے ہیں یہ خون جب آتا ہے عورت نماز پڑھتی ہے رودے رکھتی ہے خاموں سے تعلقات قائم کرتی ہے اور ایک خون ہوتا ہے حیض کا جو مہینے میں چھین دن آتا ہے سات دن آتا ہے پانچ دن آتا ہے وہ خون عورت کے تندرست اور جوان ہونے کی نشانی ہے اس خون کی موجودگی میں عورت کی نماز نہیں ہوتی اس خون کی موجودگی میں عورت روزے نہیں رکھے گی بعد میں قضا دے گی اس خون کی موجودگی میں میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہو سکتے تو میں اب جب نبی علی اللہ تسلام کی ایک بیوی کی بات کرنے لگا ہوں تو ان کو خون کون سا آ رہا ہے حید اس کا کہ اس سے کا؟, کا. کا خون آتا تھا جناب عائشہ رضی اللہ ہونا فرماتی ہیں کہ وہ اعتکاف بیٹھتی استحادا کا خون آ رہا ہوتا تو ہمیں ان کے نیچے ٹب رکھنا پڑتا تاکہ وہ خون مسجد میں زمین وغیرہ پہ نہ گرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ استحادا کا خون آ رہا ہے اس کے باوجود اتکاف کہاں بیٹھ رہی ہیں اگر گھر میں اعتکاف درست ہوتا تو نبی علیہ السلاۃ اس عظیم خاتون سے کہتے دیگر عورتیں اس خاتون سے کہتیں کہ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ تم مسجد میں اتکاف بیٹھو اگر بیٹھنا ہی ہے تو گھر میں جا کر بیٹھ لو تو میرے بھائی اس لیے کسی بھی عورت کا گھر میں اتکاف بیٹھنا درست نہیں ہے اگر کسی خاتون نے اتقاف بیٹھنا ہے تو مسجد میں بیٹھے اور اگر مسجد کے حالات مناسب نہیں ہیں تو نہ بیٹھے گھر میں ویسے عبادت کرتی رہے اور اگر اعتکاب بیٹھنا ہے تو عورت کے اعتکاب بیٹھنے کے لیے دو شرطیں ہیں کتنی شرطیں ہیں میرے بھائیوں میرے ساتھ رہیں میرے بھائیوں مجھے تنہا نہ چھوڑیں عورت کے اعتکاب بیٹھنے کی کتنی شرطیں ہیں دو نمبر ایک خامد کی اجازت ضروری ہے خامند کی اجازت کے بغیر عورت اتقاف نہیں بیٹھ سکتی کیونکہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم رکھے یہ مسئلہ سن رہے ہیں میرے بھائیوں یہ مسئلہ صرف میری اور آپ کی بیوی کے لیے نہیں بلکہ میری اور آپ کی بہن کے لیے بھی ہے میری اور آپ کی بیٹی کے لیے بھی ہے یہ جو کسی اور کی بیویاں ہیں نا ان کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے جو مسئلہ میری اور آپ کی بیوی کے لیے ہے تو کیا کبھی یہ درس ہم نے اپنی بیٹی بہن کو دیا ہے اپنی والدہ کو کبھی یہ درس دیا ہے کہ امی جان ابو کی اجازت کے بغیر آپ گھر سے باہر کیوں چلی جاتی ہیں ہاں وہ خاتون گھر سے باہر خامند کی اجازت کے بغیر جا سکتی ہیں جن کو معلوم ہے کہ میرے خامند نے مجھے اجازت دے رکھی ہے وہ اس پہ ناراض نہیں ہوگا تو بہرحال اعتقاف بیٹھنے کے لیے بھی عورت پہ واجب ہے کہ اپنے خامت سے اجازت لے اسی لیے نبی علیہ اللہۃ کی بیویاں آپ سے باقاعدہ احتکاف کے لیے اجازت لیا کرتی تھی دوسری شرط یہ ہے کہ جہاں پہ وہ اعتقاف بیٹھ رہی ہیں وہاں پہ کسی قسم کے فتنے کا اندیشہ نہ ہو اگر وہاں پہ پردے کا بندوبست نہیں ہے مرد و عورت کا اختلاط ہے تو ایسی شکل میں عورت اعتکاف نہ بیٹھے اپنے پردے کو مقدم رکھے اور اپنے گھر میں اللہ کی عبادت کرے جتنی ہو سکتی ہے دعا کرے کہ اللہ وہ قبول کر لے میرے بھائیوں یہاں پہ ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ کیا روز اعتکاب میں یہ شرط ہے کہ اعتکاب بیٹھنے والا روزے کی حالت میں ہو روزے کے بغیر اعتکاب درست ہوگا جی یہ سوال ہے عام طور پہ پبلک میں یہ مشہور ہے اور کئی علماء بھی یہ فتوا دیتے ہیں کہ اعتکاف میں روزہ شرط ہے رودا نہیں رکھیں گے احتکاف درست نہیں ہوگا جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ شوگر کا وہ مریض جو رودے نہیں رکھتا اس کو اعتکاف بیٹھنے کی بھی اجازت نہیں ہے کیونکہ رودے کی نیکی نہیں کر رہا تو اعتقاف کی نیکی پہ بھی پابندی ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کئی بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ تراوی نہ پڑھے تو شاید روزہ صحیح نہیں ہوگا اور دوسرے یہ سمجھتے ہیں کہ اگر روزہ نہیں رکھنا تو پھر تراوی پڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے نہیں میرے بھائی تراوی اپنی جگہ پہ مستقل عبادت ہے اور روزہ اپنی جگہ پہ مستقل عبادت ہے دونوں عبادت کریں بہت اچھی بات ہے اگر ایک عبادت کسی وجہ سے نہ کر سکیں تو اس کی وجہ سے دوسری عبادت بھی چھوڑ دینا غلط ہے تو اب یہاں پہ سوال یہ ہے کہ کیا رودے کے بغیر اعتکاف بیٹھ سکتے ہیں کافی سارے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ رودے کے بغیر احتکاف درست نہیں ہے کیا دلیل ہے جی آپ کی کہتے ہیں ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ السلاۃ والسلام کبھی بھی رودے کے بغیر اعتقاف نہیں بیٹھے اور رودا اور اعتقاف لازم ملزوم ہیں دیگر علماء کا نام کہتے ہیں کہ صحیح بات یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے رودا شرط نہیں ہے کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی کہنے لگے ہماری دلیل بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں نے زمانۂ جہلیت میں منت مانی تھی کہ مشج حرام میں اعتقاف کروں گا ایک رات تو کیا رات کا روزہ ہوتا ہے جی تو پھر وہ روزے کے ساتھ اتکاف بیٹھے تھے کہ روزے کے بغیر روزے کے بغیر نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے ان سے نہیں کہا کہ بھئی تم رات کے ساتھ دن بھی ملا لو کیونکہ رودے کے بغیر اعتکاف کا کچھ سور نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلاط وسلام ایک بار اعتکاف بیٹھے ہیں رودے کے بغیر کیا دلیل ہے جی دلیل مسلم شریف کی وہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ ایک بار نبی علی سلاسلام رمضان میں اتکاف نہ بیٹھ سکے اس کے بدلے میں اس کی قضاء میں آپ نے شوال کے پہلے دس دنوں میں اعتقاف کیا شوال کے پہلے دس دنوں میں اتکاف کیا شوال کا پہلا دن کون سا دن ہوتا ہے عید کا دن عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے نہیں تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ احتکاف روزے کے بغیر بھی جائد ہے درست ہے وہ ہمارے بھائی جو کسی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ اعتقاف کی عبادت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم ان سے یہ نہیں کہیں گے کہ تم نے روزے کی چھٹی کی تو ہم نے احتکاف کی بھی چھٹی کروا دی نہیں اگر ایک عبادت آپ سے رہ گئی ہے تو اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے اعتکاف کی عبادت کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں وہ بچہ جس کی عمر چھ سال ہے سات سال ہے آٹھ سال ہے وہ رودے نہیں رکھ رہا اتکاف بیٹھ سکتا ہے احتکاف بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ رودے اس کے اوپر فرد نہیں ہے اعتکاف جو ہے وہ بیٹھنا چاہتا ہے تو ہم اس وجہ سے اسے اعتکاب بیٹھنے سے نہیں روکیں گے کہ چونکہ تو روزے نہیں رکھتا اس لیے اعتکاب بھی نہیں بیٹھ سکتا وہ بوڑھے بزرگ وہ بوڑھی اماں جو بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اعتکاب بیٹھ سکتے ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ اعتقاف میں روزہ شرط نہیں ہے روزہ مستقل عبادت ہے اور احتکاف مستقل عبادت ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اعتقاف کی نیت کیا ہوگی جی میرے بھائی کون سا بھائی مجھے احتکاف کی نیت سنائے گا کسی کو بھی نہیں آتی جی آئی صاحب آواز نہیں آئی میرے بھائی آواز نہیں آ رہی آئی آواز آپ لوگوں کو بھائی بھائی کی آواز نہیں آ رہی دور کھڑے ہیں کوئی بات نہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو کئی کتابوں میں نیت لکھی ہوئی ہے نوئی تو سنت الکاف کہ میں نے احتکاف کی سنت کی نیت کی اور یہ نیت کے یہ الفاظ نبی علی السلاۃسلام نے کس صحابی کو سکھائے تھے جی صحابی کے نام کون بتائے گا کسی کو آپ نے نہیں سکھائی بلکہ نبی علی سلاسلام سے یہ الفاظ ثابت ہی نہیں ہے بلکہ درست بات یہ ہے کہ نماز ہو یا روزے اعتقاف کی عبادت ہو یا حج عمرے کی ہر عبادت کے لیے نیت ضروری ہے لازمی ہے واجب ہے اس کے بغیر عبادت درست نہیں ہوگی لیکن نیت دل میں ہوگی زبان سے نہیں ہوگی اگر زبان سے نیت کرنا درست ہوتا تو نبی علیم نیت کے الفاظ سکھا کر جاتے آپ اور آپ کے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام میں سے کسی صحابی سے ہمیں الفاظ ملتے کہ انہوں نے نماز پڑھنے سے پہلے یہ کہا ہو کہ پیچھے اس امام کے منہ طرف قبلے کے یہ الفاظ کسی صحابی سے آپ کو نہیں ملیں گے یہ الفاظ آپ کو چار اماموں میں سے کسی امام سے نہیں ملیں گے یہ الفاظ آپ کو شیخ عبد جلانی رحمہ اللہ سے نہیں ملیں گے آپ کی نماز کی ابتدا پیچھے اس امام کے لفظ سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اللہ اکبر سے ہوتی تھی نبی علیہ السلاۃ وسلام رودے رکھتے رہے مسلسل رکھتے رہے ہم سے کہیں زیادہ رکھتے رہے آپ کے صحابۂ اتنے رودے رکھتے تھے کہ ہم رکھنے میں ان کا مقابلہ کبھی بھی نہیں کر سکتے لیکن کسی صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا کہ ان میں سے کسی نے رودا رکھنے سے پہلے کہا ہو بھی سو غدن دن وی تم ان رمادان کہ میں نے رمضان کے مہینے کے کل کے رودے کی نیت کی اور عجیب بات یہ ہے کہ روزا آج کا رکھ رہے ہیں اور نیت کے جو الفاظ گڑے گئے ہیں جو پاکو ہندوستان میں بنائے گئے ہیں ان کا معنی یہ ہے کہ میں رمضان کے کل کے رودے کی نیت کرتا ہوں بھی روزہ تو آپ آج رکھ رہے ہیں تو ایسے ہی بھائیوں نے احتکاف کے الفاظ کی نیت کے الفاظ بھی گھڑ لیے کیا کہ میں اعتقاف کی سنت کی نیت کرتا ہوں نیت میرے بھائی پنجابی زبان کا لفظ نہیں ہے نیت عربی زبان کا لفظ ہے اور عربی ڈکشنریاں کھول لیں نیت کا مطلب ہوتا ہے ارادہ ارادہ دل میں ہوتا ہے زبان پہ نہیں ہوتا سنتے پاؤں سے ہیں کہ ہاتھوں سے جی کانوں سے سنتے ہیں جی ہاں ہر ازو کا اپنا ایک کام ہے ہر ازو کا اپنا ایک کام ہے نیت جو میرے بھائی یہ دل کا کام ہے جب آپ فجر کی اذان سے پہلے اٹھتے ہیں کھانا بیگم آپ کے لیے بنا رہی ہے سب گھر والے فجر سے پہلے کھانا کھا رہے ہیں کیا رمضان کے علاوہ آپ ایسے ہی کرتے ہیں ہمیشہ پھر آج کیوں کس لیے جی کیا دل میں ہے آپ کے کیوں کھانا کھا رہے ہیں آج فجر سے پہلے روزہ رکھنے جا رہے ہیں یہ ہے نیت یہ دل میں جو آپ کے ہے نا کہ میں آج کھانا اس لیے کھا رہا ہوں فجر سے پہلے کہ آج میں نے روزہ رکھنا یہ نیت ہے ایسے ہی میرے بھائی آپ نے اذان سنی وضو کیا مسجد کی طرف آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں میچ کھیلنے کے لیے آ رہے ہیں ہاں دل میں کیا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں پھر اکامت ہوئی آپ کھڑے ہو گئے امام نے اللہ اکبر کہا آپ بھی اللہ اکبر کر رہے ہیں کس لیے جی نماز کے لیے نیت ہے یہ کہاں پہ ہے دل میں ہے کہ اب میں نماز شروع کرنے لگا ہوں ایسے ہی میں بھائی آپ رمضان کے آخری دس دنوں میں اپنا تقیہ لے کر سرانہ لے کر مصر نبی میں پہنچ گئے ادھر ہی سو رہے ہیں ادھر ہی جاگ رہے ہیں کیوں بھائی کسری جی دل میں یہ ہے کہ میں یہاں اتقاف بیٹھنے کے لیے ہوں یہ ہے نیت زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا چونکہ نبی علی السلاۃ وسلام اور آپ کے صحابہ کے سے ثابت نہیں ہے اس لیے یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے یہ الفاظ کہنا دین میں اضافہ کرنے کے مترادف ہے اور آپ مکمل دین دے کر گئے ہیں آپ کے دین میں اضافہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اعتقاف کے لیے کب آپ اعتکاف گاہ میں داخل ہوں گے اعتقاف جو مسنون اعتکاف ہے جو سنت اعتقاف ہے وہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے دس دنوں کا عام طور پہ جو آپ نے احتکاب کیا ہے دس دنوں کا کیا ہے دس راتوں کا کیا ہے اب دس راتیں اور دس دن کس روزے کے بعد شروع ہوتے ہیں جی بیس میں روزے کے بعد بیس میں روزے کا سورج غروب ہوگا تو آخری رمضان کے دس دن شروع ہو جائیں گے اس لیے بیس میں روزے کے بعد جب سوری غروب ہوتا ہے اس وقت سے آپ کا اعتقاف شروع ہو چکا ہے لیکن بخاری شریف کی حدیث ہے جناب عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نبی علی اللہ اسلام کے لیے خیمہ لگا دیتی اور آپ اپنے خیمے میں فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا کرتے تھے تو میں تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ مغرب کے وقت اتقاف شروع ہوگا جبکہ نبی علی السلام کی حدیث کہہ رہی ہے کہ آپ فدر کی نماز کے بعد اتقاف گاہ میں داخل ہوتے تھے اب یہاں پہ کچھ اشکال پیدا ہو گیا تمام احادیث کو سامنے رکھ کر علماء کرام عام طور پہ اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ مغرب کے وقت انسان مسجد میں آ جائے اور مغرب کے بعد اپنے گھر واپس نہ جائے اور فدر کی نماز کے بعد باقاعدہ اس جگہ پہنچ جائے جو جگہ اس نے اپنے احتکاف کے لیے مخصوص کر دی ہے احتکاف میرے بھائیو کن امور سے کن چیزوں سے باطل ہو جاتا ہے نمبر ایک اگر کوئی آدمی حالت احتکاف میں اپنی بیگم سے جمع کرتا ہے صحبت کرتا ہے ہم بسری کرتا ہے اس سے اس کا احتکاف باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں دوسرے اس بارے میں خصوصی طور پہ فرمایا ہے کہ ولا تبا شروح تم آف نفل مساجد کے اعتکاف کی حالت میں تم نے عورتوں سے ہم بسری نہیں کرنی جمع نہیں کرنا اب اگر ہم جمع کریں گے تو پھر اعتکاف باطل ہو جائے گا ختم ہو جائے گا دوسرے نمبر پہ اگر کوئی آدمی حالت اعتکاف میں مسجد سے باہر نکلتا ہے تو اس کا اعتکاف بھی باطل ہو جائے گا ہاں دو صورتوں میں مسجد سے نکلنے کی اجازت ہے کتنی صورتوں میں دو صورتوں میں نمبر ایک کوئی شری عذر ہو نمبر دو کوئی ایسی انسانی ضرورت ہو کہ جو مسجد سے باہر نکلے بغیر پوری نہ ہو سکتی ہو شری عذر کی مثالیں کیا ہے غسل واجب ہو چکا ہے اور مسجد میں غسل کا بندوبست نہیں ہے یا وضو ٹوٹ چکا ہے اور مسجد میں وضو کرنے کا بندوبست نہیں ہے تب آپ غسل کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں اور وہاں جائیں گے جہاں آپ کو غسل کرنے کی اجازت مل جائے جہاں آپ کے لیے وضو کر ناممکن ہو اگر غسل کی سہولت وضو کی سہولت مسجد سے چند قدموں کے فاصلے پہ موجود ہے تو آپ اس سے دور نہیں جائیں گے دور جائیں گے تو اتقاف باطل ہو جائے گا اس قریبی جگہ تک آپ کو جانے کی اجازت ہے جہاں آپ کو غسل کرنے کی سہولت مل جائے وضو کرنے کی سہولت مل جائے اور اگر غسل نفل ہے اور وضو موجود ہے آپ مزید وضو کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے انتہائی شدید ضرورت کے تحت بھی آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں وہ کیا ضرورتیں ہو سکتی ہیں کھانا مثلا مسجد کی انتظامیہ مسجد کے اندر کھانا کھانے کی اجازت نہیں دیتی تو آپ اس قریبی جگہ تک جا سکتے ہیں جہاں کھانا کھانے کی اجازت ہے یا آپ کا کھانا لانے والا کوئی نہیں ہے تو آپ اس قریبی جگہ تک جا سکتے ہیں جہاں آپ کھانا کھا سکتے ہیں جہاں کھانا آپ کو مل جائے قریب کے ہوٹل میں کھانا ملتا ہے دور کے ہوٹل میں جانے کی اجازت نہیں ہے آپ کھانا خریدنے جا رہے تھے راستے میں کسی نے کھانا آپ کو گفٹ دے دیا تو اب آپ ادھر ہی بیٹھ جائیں وہی وہ کھانا لے لیں اب آگے آپ ہوٹل نہ جائیں میرے بھائی وہ کون سے امور ہیں جو اعتکاف کی حالت میں جائز ہیں لیکن لوگوں نے خواہ مخواہ انہیں مسئلہ بنایا ہوا ہے یہ امور ذکر کرنے سے پہلے میں اس بات کی طرف متوجہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ اعتقاف نام ہے اس چیز کا کہ آپ نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا ہے اب آپ عبادت میں ہی مصروف رہیں اپنا ٹائم ضائع نہ کریں کبھی آپ تلاوت کر رہے ہوں کبھی آپ نفل پڑھ رہے ہوں کبھی آپ ذکر اذکار کر رہے ہوں کبھی آپ کسی کو دین کی بات سکھا رہے ہوں کبھی آپ کسی کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا طریقہ سکھا رہے ہوں کبھی آپ کسی سے ترجمہ پڑھ رہے ہوں کبھی آپ کسی دینی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں انہی عبادت کے کاموں میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں اور بے جا گفتگو سے اجتناب کریں ان اعمال سے پرہیز کریں جو عبادت کے لیے مناسب نہیں ہیں اس سب کے باوجود کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جو جائد ہیں ان سے بچیں گے تو سواب زیادہ ملے گا لیکن وہ جائد ہیں ان کے اوپر کپ بندی نہیں لگا سکتا مثلاً مسجد میں آپ اپنے احتکاب کریے خیمہ لگا سکتے ہیں لیکن مسجد نبوی میں یہ کام آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں کی انتظامیہ آپ کو اجازت نہیں دے گی اور کیوں نہیں دے گی آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال کہ یہاں خیمے لگ گئے تو نمازیوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ملے گی یہاں پہ آپ جائے نماز اس جگہ پہ رکھ دیں جہاں آپ نے اتکاف بیٹھنا ہے لیکن عام طور پہ مسئلہ یہی ہے کہ مسجد میں خیمہ لگانے کی اجازت ہے چنانچہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیت والسلام ایک بار اتکاف بیٹھنے لگے میں نے آپ سے اجازت لی کہ اللہ کے بھی آپ کے ساتھ اتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں آپ نے کہا ٹھیک ہے تم بھی بیٹھ جاؤ میں نے آپ کا خیمہ بھی لگوا دیا اپنا خیمہ بھی لگا دیا ساتھ ہی ساتھ ہی گھر میں نہیں جب جناب ایشا کا خیمہ لگ گیا تو جناب ہفتہ کو اطلاع مل گئی انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا لیا کتنے خیمے ہو گئے جناب زینب کو اتنا ملی انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگوا دیا نبی علیہ السلاۃ وسلام گھر سے باہر نکلے خیمے ہی خیمے تو آپ ناراض ہوئے فرمایا آل بر ردن کیا یہ نیکی کا جذبہ ہے کیا یہ سواب لینے کا معاملہ ہے یعنی کہ آپ نے یہ سمجھا کہ میری یہ بیویاں میرے قریب رہنے کے لیے اس انداز میں خیمے لگا رہی ہیں اور اس سے ایک مقابلے کی فضا پیدا ہو رہی ہے تو آپ نے اپنا خیمہ اکھڑوا دیا اعتکاف نہیں بیٹھے اس سال آپ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیمہ لگانے کی عام طور پہ اجازت ہے یہ اس حدیث سے معلوم ہو رہا ہے اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ بیوی خامد کی اجازت سے احتکاف کرے گی اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اگر کوئی اتکاف بیٹھے درمیان میں اعتکاف توڑنا پڑ جائے تو اس کی اتق... کدا واجب نہیں ہے جو عبادت پہلے نفل ہو اس کی کدا بھی نفل ہوگی جو عبادت پہلے سنت ہو اس کی کدا بھی سنت ہوگی جو عبادت پہلے واجب ہو اس کی قضا بھی واجب ہوگی سوائے حج اور عمرے کے کیونکہ حج عمرے کے بارے میں اللہ نے خصوصی طور پہ کہا ہے کہ وہ اتیم الحج ومر تلّہ ہجر عمرے میں داخل ہونے والے اب عمرے کو مکمل کر تو اس کا معاملہ مختلف ہے تو برہر میرے بھائی یہاں سے معلوم ہوا کہ احتکاف کے لیے خیمہ لگایا جا سکتا ہے اور دوسرے نمبر پہ احتکاف کی حالت میں گفتگو کرنے کی اجازت ہے گفتگو کرنا ممنوع نہیں ہے اگرچہ آپ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں یہی بہتر ہے جتنی کم گفتگو کریں گے جس قدر زیادہ اپنے آپ کو عبادت میں مصروف رکھیں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہے لیکن اگر کوئی گفتگو کرے تو کیا اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے بلکہ احتکاف کی حالت میں آپ کی بیگم مسجد میں آ کر آپ سے گفتگو کر سکتی ہے کو مشورہ کر سکتی ہے اس بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا حوالہ بخاری شریف کا ہے کس کتاب کا حوالہ جی جناب صفیہ رضی اللہ عنہ نبی علی السلام کی بیگم اور آپ کی ماں نبی علی السلاۃ اسلام سے ملنے کے لیے مسجد میں تشریف لائیں جبکہ آپ اعتقاب بیٹھے ہوئے تھے آپ سے گفتگو کرتی رہیں پھر آپ انہیں الوداع کہنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ تشریف لائی کتنے خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ یہ حدیثیں جن کا تعلق مسجد نبوی سے ہے آج ہم مسجد نبوی میں بیٹھ کے سن رہے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کا فضل ہے تو آپ انہیں چھوڑنے کے لیے مسجد کے دروازے پہ تشریف لائے وہاں بھی گفتگو کرتے رہے آپ کے قریب سے دو صحابی گزرے جب انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ اللہۃ وسلام کسی خاتون کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ جلدی سے چل دیئے اپنی رفتار تیز کر لی نبی علیہ السلاط اسلام نے دونوں صحابیوں کو آواز دید رہا ہو صحابی آپ کے پاس آئے آپ نے کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے صحابہ کرام حیران و ششدر رہ گئے کہ نبی علی السلاط ہمیں اپنی صفائیاں کیوں دے رہے ہیں کیا ہم نے کوئی آپ کے اوپر شک کیا ہے وہ کہنے لگے سبحان اللہ حیران ہو کے عربی آپ کو پتا حیران ہو جب حیران ہوتے ہیں یا کہتے ہیں اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہ سبحان اللہ تو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے ان کی حیرانگی دور کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے صحابیوں شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے وسوسہ ادھر سے برا خیال ڈالنا ادھر سے اس کے بارے میں بری سوچ اس کے بارے میں بری سوچ اس کے بارے میں بری سوچ, میں بری سوچ. یہ شتانی شیتان کے کام ہے تو نبی علیہ السلاۃ نے میرے بھائیوں اپنی پوزیشن وعدے کی نبی نبیوں کے امام شکو شبہ سے بالا تر اس کے باوجود اپنی پوزیشن وعدے کی کہ جس اور کھڑا ہوں کوئی غیر نہیں میری بیوی ہے اور میرے بھائیو یہ شریعت اگر نبی کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے پیر کے لیے کیوں نہیں ہے جس کے پاس ہم اپنی جوان بیٹیاں خلوت میں تنہائی میں چھوڑ کر آتے ہیں کہ پیر صاحب اس کا علاج کر دیں اور پیر صاحب کہتے ہیں صبح لے جائیے گا رات کو علاج ہو جائے گا نبی علیہ السلاط وسلام کے بارے میں جناب ایشا فرماتی ہیں کہ کبھی بھی آپ کا ہاتھ کسی غیر عورت کو نہیں لگا اللہ اکبر حالانکہ آپ مردوں سے بیت لیتے تھے تو ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اگر آج کل کے نام نہاد پیروں والا معاملہ ہوتا تو آپ کو کون روکنے والا تھا عورتوں کا ہاتھ بھی اپنے ہاتھ میں لے لیتے کہ مجبوری ہے جی بیعت لے رہے ہیں لیکن نہیں عورتوں سے بیعت لینے کی باری آتی تو زبانی طور پہ بیعت لیتے ان کا ہاتھ نہیں پکڑتے تھے اور یہ بیعت بھی نبی علی اسلام کے ساتھ مخصوص ہے کسی کو الفہمی نہ ہو جائے آج کسی کو حق حاصل نہیں ہے کسی اور سے بیعت لے سوائے حکمران کے نبی علیہ و اسلام کے بعد بیعت لی ہے تو وہ بکر صدیق نے لی ہے کیونکہ حکمران تھے اس زمانے میں جناب علی بھی ولی تھے عمر بھی ولی تھے عثمان بھی ولی تھے ایک لاکھ سے زائد صحابہ کلام سارے ہی ولی تھے کسی صحابی نے پیر بن کر کسی کو مرید نہیں بنایا کسی کی بیعت نہیں دی نبی علی السلاطو اسلام کے بعد جب بھی بیعت ہوئی ہے کس کی بیعت ہوئی ہے حکمران کی یا حکمران کے نیب کی گوندر کی ہوئی ہے کسی کی بطور پیر بطور مرشد بیعت ہوئی ہو یہ چیز آپ کو صحابہ کے سے نہیں ملے گی تو برحال میں نے نبی علیہ سلاد اسلام نے اپنی پوزیشن وعدے کی ہے یہاں سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا نبی علیم کے حدیث میں بڑی برکت ہے لوگ تو کہتے ہیں نا کہ قرآن و حدیث برکت کے لیے پڑھیں گے یعنی کہ یہاں سے دین نہ سیکھیں. وہ کہتے ہیں دین جو ہمارے بزرگوں نے سکھا دیا بس ہمارے بزرگوں کی کتابیں پڑھتے رہو نبی اسلام کی حدیث اور برکت کے لیے پڑھ لو دس نیکیاں مل جائیں گی اسے اس سمجھنے کی کوشش نہ کرو ورنہ نعوذ باللہ کئی کہتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ گے اللہ ان کو ہدایت دے ہمارے نزدیک اللہ کے کلام میں ہدایت ہی ہدایت ہے نبی علیم کی حادیث میں ہدایت ہی ہدایت ہے تو آپ کی اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مسلمان کو چاہیے کسی مشکوک جگہ نہ جائے کسی مشکوک جگہ پہ کھڑا نہ ہو کسی مشکوک حالت میں کھڑا نہ ہو شراب خانہ ہے آپ کو اس کے دروازے پہ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے کوئی مشکوک اورت ہے اس کے گھر بار بار چکر لگانے کی کیا ضرورت ہے پھر بعد میں کہتے ہیں جی مجھ سے قسم لے لیں پرانے پاک کے اوپر بھی جاتے کیوں آپ وہاں پہ جس گلی میں جرم ہوتا ہے برائی ہوتی ہے جہاں پہ جوا خانہ ہے لوگ تاس کھیلتے ہیں اس گلی سے آپ گزرتے کیوں ہیں شراب کی وہ بوتل آپ کیوں پکڑتے ہیں جس کے اندر آپ قسم دے رہے ہیں کہ شراب نہیں تھی میں نے اس کے اندر روح افزار ڈال رکھی تھی کیوں آپ نے بوتل پکڑی کیوں ہیں آپ لوگوں کے ہاں مشکوک کیوں بن رہے ہیں نبی علی السلاح و اسلام کنمونا اپنے سامنے رکھیے اپنے آپ کو مشکوک نہ بننے دیں اور ہمارے ہاں ہمارا واسطہ کی ایسے لوگوں سے پڑا ہے کہ کہتے ہیں جی یہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ سگریٹ پیتے ہیں لوگوں کے سامنے نمازیں نہیں پڑتے کہ لوگ انہیں گنگار سمجھے ورنہ اندر سے یہ پہنچے ہوئے ہیں اور نبی علی السلام کی کیا صورتحال حال ہے آپ تو وضاحتیں کرتے پھر رہے ہیں کہ میرے صحابیوں یہ میری بیگم ہے تاکہ کسی صحابی کے ذہن میں کوئی غلط بات نہ آئے بالکل وہی معاملہ ہے امام بخاری والا امام بخاری رحمہ اللہ ایک دفعہ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے دنار گن رہے تھے کسی صاحب نے نگاہ رکھی ہوئی تھی دنار گن رہے ہیں وہ بھی دور سے بیٹھا گن رہا تھا جوں امام بخاری نے دینار گن کر تھیلی میں بند کیے اور سمال کے رکھ لیے اس آدمی نے شور ڈال دیا کہ میرے اتنے دنار گم ہو گئے اعلان ہوا آندھی جس نے پکڑے ہیں واپس کر دے ورنہ تلاشی ہوگی کوئی نہیں بولا تلاشی شروع ہو گئی باری باری سب کی تلاشی لی گئی دنار کہیں سے نہیں ملے امام بخاری سے بھی نہیں ملے اس کے بعد کشتی میں لوگ آرام سے بیٹھ گئے کہ نہیں ملے اس کے دنار جب سب لوگ اپنے جگہ پہ بیٹھ گئے حالات معمول پہ آ گئے تو وہ آدمی چپکے سے امام بخاری کے پاس آیا کہنے لگا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں صورتحال آپ سمجھ گئے ہوں گے میری نیت بری تھی لیکن یہ بتائیں کہ دنار گئے کہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے کہا کہ میں محمد ابن اسماعیل ہوں میں نے نبی علیہ السلاط اسلام کی احادیث ایک کتاب میں جمع کی ہیں آج اگر دینار میرے پاس سے مل جاتے میری کتاب کو کوئی بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوتا وہ سب احادیث مشکوک ہو جاتی ہیں. اس لیے میں نے وہ دنار سمندر میں پھینک دیے تھے تو میرے بھائی اس سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان کو چاہیے کہ اندرونی طور پہ بھی نیک رہے متقی پرہیزگار ہو اپنے دل میں رب کی عظمت کو بٹھائے رکھے اور بیرونی طور پہ بھی خواہ اپنے آپ کو مشکوک نہیں بنانا چاہیے اور یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ میاں بیوی بی اعتکاف کی حالت میں گفتگو کر سکتے ہیں موبائل کے ذریعے آپ اپنے گھر والوں سے کوئی بات کرنا چاہیں کر سکتے ہیں لیکن بار بار خبردار کر رہا ہوں کہ یہ ذہن میں رکھے کہ دس دن آپ نے اللہ کو دے دیے ہیں اگر گفتگو ہی بار بار کرنا تھی تو پھر آپ نے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنے کی ضرورت کیا تھی لیکن جائز ہے ممنوع نہیں ہے حرام نہیں ہے لیکن جتنی کم گفتگو کریں اتنا آپ کے لیے بہتر ہے احتکاب کی حالت میں غسل کر سکتے ہیں نفر غسل مسجد میں بندوبست موجود ہو جی پاکو ہند میں دیکھا گیا ہے کہ بعد اعتکاب بیٹھنے والوں کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے بدبویں آ رہی ہوتی ہیں لیکن پانی کے قریب نہیں جاتے کیوں جی ہمیں اعتکاب بیٹھے ہوئے ہیں. اور عجیب طریقے سے رمال باندھا ہوتا ہے جیسے کسی اور نے پردہ کیا ہوا ہو کیوں جی ہم اعتکاب بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیزیں شریف کی طرف سے نہیں ہے اگر مسجد میں غسل کا بندوبست ہے تو آپ مسجد میں غسل کر سکتے ہیں نبی علیہ السلاۃ والسلام نے صحیح عدیث بخاری شریف کی ایک بار آپ اتقاف بیٹھے ہوئے تھے اپنا سر اپنے جناب عائشہ کے حجرے میں داخل کیا جناب عائشہ حجرے میں تھی آپ مسجد میں تھے سر ادھر داخل کیا جناب عائشہ نے آپ کا سر دھو دیا اور کنگی وغیرہ کر دی تو صفائی جو ہے یہ تو دین کا حصہ ہے صفائی دین کا حصہ ہے اپنے جسم کا اہتمام کرنا چاہیے احتکاف کے دوران خوشبو استعمال کر سکتے ہیں جی کیوں میرے بھائی جی ہاں کر سکتے ہیں کرنی چاہیے ساتھ والے کو بدبو نہ آنے دیں کہیں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ احتکاف کے قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ سے بدبو آ ہوں گی کہیں نہیں لکھا ہوا صاف ستھرے بن کے رہیں لباس مسجد میں بیٹھ کے آپ تبدیل پردے کا بندوبست کر کے تبدیل کر لیں باتھ روم میں جا کے تبدیل کرنا چاہیں وہاں تبدیل کر لیں ان چیزوں میں میرے بھائی کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی سختی نہیں ہے یہ اتقاف کے تعلق سے چاند ایک باتیں تھیں مزید کسی بھائی کا کوئی سوال ہو تو لکھ